من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل پچھ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر فرمایا جہاد کے اندر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذکر کیا تو سے اگلی آئے مبارکہ جو ہے دو سو سولہ اس میں بھی جہاد کا ہی حکم دیا جا رہا ہے تو اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد پر مال خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمایا فرمائے جہاد پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا شاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال جو تھا آکل سام کو ایک سیابی تھے بدر میں شہید ہوئے کرتے امر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کی آپ ایک ٹانگ سے معذور تھے آپ کے بچے بھی جانے لگے جہاد کے لیے اور آپ نے بھی کہا کہ میں بھی جاتا ہوں جاتا ہوں عاقل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں آخر صاحب اسلام نہیں اجازت آ فرمائی جب چلے گئے وہاں تو یہ جب شہید ہو گئے تو ان کی زوجہ محترمہ جو تھی مائ صحبہ ان کے اونٹ کو لے کے نا گھر کی طرف آتی, آتی ہے وہ اونٹ گھر کی طرف نہیں آتا وہ آگے ہی جاتا, جاتا ہے انہوں نے اکلس کی بارگاہ میں عرض کی یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ معاملہ ہوا اونٹ گھر کی طرف نہیں آتا عکل سامنے میں آ کے جب یہ گھر سے نکلنے لگے تھے انہوں نے کہا کیا تھا انہوں نے کہا یار ص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گھر سے نکلنے لگے تھے تو میں نے کہا تھا کہ تم ایک ٹانگ سے معذور ہو تم سے جہاد تو ہو سکے گا تو تم نہ جاؤ ایسے لوگوں پر بوجھ بنو گے تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات کی نا تو وہ جذباتی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں مجھے واپس نہ لڑانا میں واپس نہیں آنا چاہتا کہتے جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ اونٹی ساتھ کھڑے سن رہا تھا یہ دعا ان کی اگلے میں جب اس کا مالک گھر نہیں گیا تو اونٹ کیسے جائے گا گھر جی یہ وہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سوال کیا اللہ اکبر سوال کچھ کچھ اور تھا جواب آگے سے کچھ اور ملا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا سوال کا جواب ہی ملا لیکن تفصیل جس چیز کی بیان کی گئی وہ اس چیز کی بیان کی گئی جو جس کا زیادہ فائدہ تھا یہ ذہن میں ہے کبھی ایک بندہ سوال کرتا ہے کسی عالم سے وہ آگے سے اس کا جواب نہیں دیتا ہے کوئی اور بات بتا دیتا ہے اس کے نفع کی ہوتی ہے بعض کا بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نفع کا نہیں ہوتا اسے بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا فائدہ ہے اس کا پھر ایسے اٹھانگ لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ جو چیز پوچھے اس کو وہی بیان کیا جائے لوگ مولویوں کو علماء کو بلاتے ہیں یہ آپ بیان کرنے آئے ہمارے پاس تو موضوع آپ نے یہ رکھنا ہے بھی کہتے ٹھیک ہے مولی کو بھی پتا اگر میں نے یہ بیان نہیں کیا تو لوگ پیسے نہیں دیں گے لوگوں کو دیکھ کے بیان نہ کرو لوگوں کو پوچھ کے بیان نہ کرو لوگوں کا حال دیکھ کے بیان کرو کس چیز کی ضرورت ہے جب آپ لوگوں کا حال دیکھ کے کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کریں گے نا تو اس سے لوگوں کی بھی سلا ہوگی لوگ صحیح ہوں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہوگا آگے تک ساری صفائی ہوتی جائے گی پھر گند جو ہے وہ سارا ختم ہوتا جائے گا لیکن معاملہ اس لیے خراب ہوا ہے کہ لوگ موضوع پوچھتے ہیں مولوی بھی کہتے ہیں کیا موضوع ہو وہ کہتے ہیں یہ موضوع ہو اب اس موضوع سے بات آگے پیچھے ہو گئی تو وہ لوگوں کو قبول نہیں ہے مدنی نہیں یہ کیا بات ہوئی نا اب سوال یہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا یا سلون اگر ماضا یونفکون میں حبیب پیارے آپ سے آ کر پوچھتے ہیں ماضا یون کیا چیز خرچ کریں کہ وہ کیا خرچ کریں کیونکہ پچھلے آئے مبارک میں بھی جہاد کا حکم آگے بھی جہاد کا حکم رب تبارک کہ بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے کہ مولا حبیب کریم علیہ السلام سے جا رہا ہے حبیب آپ فرمائیں مالک ہمیں جواب دے دے کہ کیا چیز خرچ کریں ہم کیونکہ اسلح کی تیاری بھی ہے مسلمان جو ان کے ہنگ ہاں قید ہیں ان کو چھڑانا بھی ہے اور بھی معاملات ہیں تو ہم خرچ کیا چیز کریں اللہ اکبر رفتار کو اتارنے ارشا فرمایا جی دیکھیں حبیبا فرما دیں ما تم من ما تم جو بھی خیر والی چیز خرچ کر سکتے ہو تمہیں اجازت ہے تمہیں اجازت ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز بندہ خرچ کر رہا ہے اس چیز کا خیر والا ہونا یہ بھی ضروری ہے کیا ہے خیر والا, خیر والا ہونا ضروری ہے وہ چیز نفع مان دو کسی طرح سے بھی اس کا نفع اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو مثال کے طور پر وہ آئے مبارک ہے نا چوتھے پارے کی پہلی آئے مبارک تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو ٹھیک ہے نا جی اب کئی سارے لوگ جو ہیں وہ جو چیز انہیں پسند نہ ہو اسے ضائع کر دیتے کسی کو نہیں دیتے نہ یہ مثال کے طور پر ایک کپڑے ہے کپڑوں کا جوڑا ہے وہ کسی بندہ بندہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ سوٹ اس کے پہننے کے لائق نہیں رہا لیکن اگر وہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی عید بن جائے جی وہ بڑا خوش ہوگا واہ، تو, میں تو نئے کپڑے مل گئے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے دیکھنے کا میں یا کو ہر بندے کی پسند کا اس نے جناب سال پورا پہن لیا ہے کپڑا یہ دو سال پہن لیے چھ مہینے کپڑے پہن لیے اب وہ اس کو لگ رہا ہے کہ کپڑے تبدیل ہونے چاہیے لیکن وہ ہی لباس جو ہے اس بندے کے لیے عید کا عید کا جو ہے نا وہ سما پیدا کر دے گا جس بندے کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے تھے یا کپڑے تھے اس کے پاس وہ بالکل بسیدہ ہو چکے تھے ایسے بندے کو وہ کپڑے دے دینا تو رب تبارک و اعلیٰ نے ارشا فرمایا کہ ہر وہ چیز تم خرچ کر سکتے ہو جس میں خیر ہو کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ وہ عظیمت والا حکم بھی موجود ہے اپنی جگہ پر کہ میں وہ نیکی کما حق ہوں نیکی یہ نہیں کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہو پسند ہونے نہ ہونے سے کوئی چیز گندی ہو کو خراب ہو جائے وہ اٹھا کے دے دی جائے یہ عظیمت والا مقام ہے کہ بندہ وہ چیز دے وہ رب تبارک تعالیٰ کے نام پر دے دے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نما آپ اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں اچانک اونٹنی سے چھلانگ لگاتے ہیں نیچے اور ایک فقیر کو دیکھا وہاں پہ کہا کہ یہ اونٹنی لے جاؤ انہوں نے کہا اپنے سفر پہ جانا ہے تو آپ نے اونٹی اونٹنی بھی ہے وہ اسے دیتی آپ آگے کیا کریں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مالک کا حکم ہے جو چیز تمہیں پسند ہو نا اسے خرچ کرو تو یہ جب چل رہی تھی نے مجھے اس کی چال بڑی پسند آئی ہے تو میں نے کہا یہ ابھی اور اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر دینی چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم شریف ہے اس پر عمل کر کے میں اس کا اجر پا سکوں نا مسئلہ تو یہ رفت نے واضح طور پر ارشا فرما دیا کہ من خیر ان جو بھی چیز خیر والی ہو اس سے یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ بھی خیر والی ہو اور جہاں خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی خیر والی ہو جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی خیر والی ہو جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ بھی خیر والی جگہ دونوں کا خیر والا ہونا ضروری ہے رب کو اتار نے ارشا فرمایا فل والدین والین تامہ ساکین وبن میں کہ مال خرچ کرو والدین پر اور قریبی رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر وب سبیلے اور مسافروں پر اور اس مسافر میں مجاہد بھی ہیں اور دین کے طالب علم بھی ہیں بات سمجھ آ گیا مسئلہ مجاہد بھی اس میں شامل ہیں اور طالب علم بھی شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر مزید توضیح فرمائی اسی بات کی وماط من خیر تم جو بھی نیکی والا خیر والا کام کرو گے فعم اللہ بِهِ علیم اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جاننے والا ہے مطلب کیا ہے جاننے والا ہے یہاں جاننے والا تو ہے ہی ہے لیکن یہاں پر اس مقام پر جو اسے اس جملہ کو لایا گیا کہ فعم اللہ اب علیم اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے مطلب یہ کہ اللہ تبارک و اسے اجر اور ثوابطہ فرمائے گا ہیں جی جیسے کسی قوم کے یا کسی بندوں کے لوگوں کے غلط اعمال کو بیان کیا جائے میں تم یہی حرکتیں کر رہے ہو اگے کہا جاتا ہے واللہ علیم بما تعملون تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالی جانتا ہے اسے وہاں مقصد انہیں یہ بتانا نہیں ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالی جانتا ہے بلکہ وہاں پر مقصد انہیں دھمکی دینا ہے انہیں دھمकाना ہے انہیں ڈرانا ہے ان کے اندر خوف پیدا کرنا ہے تخفیف دلانا ہے انہیں رب تبارک وتعالٰ نے ارشاد انتہائی اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ علیکم ہوا ہوا میں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ تمہیں جہاد جو ہے وہ بڑا ناپسند لگتا ہے تمہیں کیا ہے ناپسند لگتا ہے بڑا بھاری لگتا ہے یہاں یہ زین میرا مسئلہ کہ کراہت جو ہے نا کراہت ناپسندیدگی دو قسمیں دو قسمیں ایک ہے کراہتے اکلی ایک ہے کراہتے طبی ایک کیا ہے اکلی ہے ایک کراہتے طبی ہے کراہتے عقلی کہتے ہیں کہ بندہ کسی حکم سے اس لیے نفرت کرے کہ یہ رب کا حکم ہے اس میں کیا ہے وہ ہیں اس طرح کر کے نماز ہے تو کیا ہے اس میں ہیں اٹھک بیٹھک کرنا نیچے اوپر ہونا بندہ الٹا ہی ہو جائے الٹا پڑ رہے یہ کیا طریقہ ہوا یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں ہے یہ تو جانور کرتے ہیں الٹے پڑے ہوتے ہیں اس طرح کر کے منہ نیچے ہوتا ہے ان کا یہ رفتار کو تعالیٰ کے احکامات سے اسے جو, جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کہیں گے کراہتے ہیں اپنی اقل کے گھوڑے دوڑا کے رب تبارک و تعالی کے احکامات میں عیب نکال رہا ہے تو ایسا بندہ جو رب تبارک و وطالعہ کے کسی حکم سے کراہتے اکلی کا اظہار کرے وہ بندہ پکا وہ بندہ پکا کا ہے اب رہی کراحت کیا مثال کے طور پر ایک بندہ بھی سویا ہوا ہے گھر میں تو نیند اسے چڑھی ہوئی ہے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے تو اب وہ تب جو ہے نا اسے سونا پسند ہے تب اسے سونا پسند ہے کہ سوئے رہوں آرام کروں بستر پر لیٹ یہ والی جو کرا اب نماز جو ہے نا اسے اٹھنا اس کے لیے نماز پڑھنا اس کے لیے یہ بھی تھوڑا سا بھائی لگ رہا ہے اس کی طبیعت پر تو یہ والی بوجھ محسوس ہونا اس کے دل پر اور یہی بوجھ جہاد کے متعلق محسوس ہونا یہ کفر نہیں ہے کیونکہ کراہت عقلی جو ہے نا وہ بندے کے اختیار میں ہے یہ جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے جو چیز بندے کے اختیار میں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا مسئلہ سمجھ آ گیا جی یہ ان دونوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے ہر طرح کے حکم میں جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سردیوں کے اندر یہاں تو خیر اب پانی گرم ہوتا ہے بچے اتنا تنگ نہیں کرتے سردیوں میں نہانے کو گرمیوں میں سردیوں میں تو بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ماں ڈانگ اٹھا کے اس کو غسل کرواتی تھی ہوتا تھی نہیں ہوتا تھا ہے ڈنڈا اٹھا کے ساتھ رکھتی پھر بچہ جناب غسل کرتا وہ بھی اتنا زیادہ ج... چیخے چیخ چلا کے پھر جناب نہاتے تھے اب وہ نہانا اس کے لیے موسم کی وجہ سے بڑا ناپسند ہے اسے ناپسند ہے اسے اب وہ بچے نے کون سے عقلی دلائل لانے ہیں کہ کہنا ہے کہ یہ مجھے عقل مجھے بڑا ناپسند ہے نہانا نا بچے جو ہے وہ ایک طبی طور پہ ٹھنڈے پانی سے بڑی اسے دقت ہوتی جیسے عام بندوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے ایک ہی مرتبہ اس کے اوپر اونڈل دی جائے تو بندے کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے تو بچے جو ہے وہ بظاہر اسے بڑا پسند کر رہا ہے نہانے کو لیکن ماں جب اسے پکڑ کے دھکے کے ساتھ نہلاتی ہے تو وہی نہانا اس کے لیے نفر مند ہوتا ہے ہے یا نہیں تو جس طرح بچے جو ہے وہ دوائی نہیں کھاتا دوا جو ہے ماں اسے پکڑ کے بعض اوقات باندھ کے بھی اسے دوائی دیتے ہیں انجیکشن لگانا ہو تو وہ بھی اسے جناب بعض اوقات اس کے ہاتھ اور بازو پکڑے جاتے ہیں پکڑ کے پھر اسے ٹیکا لگایا جاتا ہے یہ دوا جو ہے نا یہ بظاہر تو اسے ناپسند لگ رہی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہی دباؤ اس کے لیے نفع مانتا ہے وہی فائدہ مند ہے وہی دبا کھائے گا بچہ جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا بیماری دور ہو جائے گی جسم جو ہے اس کا حشاش بشاش ہو جائے گا رفت بار کو تعالیٰ نے یہاں یہی ارشا فرمایا میں کہ کوتبہ علیکم الکطال و کرم میں جہاں تم پہ فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں بھاری لگتا ہے ناپسند لگتا ہے مکرو لگتا ہے وہ آسان تک رہ شیم خیر الکم اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی میں کہ شاید میں کہ جو چیز ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ اکبر <تصفح> جو چیز تمہیں ناپسند ہو،, ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو اس طرح کر کے اے اس طرح کا مضمون قرآن کریم ایک اور جگہ بیان ہوا میں جب کسی خاتون کو تم نا پسند کر رہے ہو تمہیں ناپسند ہے نفرت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کہ ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہو آگے جا کر کے اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد فرما دے وہی عورت جو آج تمہارے ساتھ بد مزاج اور بدخلقی کا مظاہرہ کر رہی ہے کل کو وہی ٹھیک ہو جائے وہی راہ راست پر آ جائے رب تبارک و تعالیٰ نے وہی تمہاری خاتمہ بن جائے خدمت گزار بن جائے تو میں پھر تم تمہیں بعد میں سمجھ آئے گی کہ میں تو اس وقت ایسے جناب جذباتی ہو گیا تھا ایسے جناب غصے میں آ تھا وہی میرے لیے نفامند سال ہوئی ہے یا کوئی اسے چھوڑ دے کسی اور کو لے आए وہ وہاں اولاد ہی پیدا نہ ہو تو پھر کیا کرے گا تو رب تبارک وتعالیٰ نے وعدت کو پیشا فرما دیا میں کہ ہو سکتا ہے تمہیں جو چیز نا پسند ہو وہی تمہارے لئے بہتر ہو یہاں پر یہ فرمایا رب تبارک وتعالیٰ جہاد کرنا تمہیں نہ پسند لگتا ہے حالانکہ یہی جہاد تمہارے لیے بہتر ہے کیوں میں اسی جہاد سے تمہارا دین قائم ہوگا اسی جہاد سے تمہاری دنیا سبرے گی اسی جہاد سے تمہاری اخرت رہی گی تم جاؤگے مار کیا ہوگے کافر کو تو غازی بن کیا ہوگے وہاں اگر کافر نے تجھے مار لیا تو تم شہید بن کے رب تبارک و کی جنت کے مالک بن جاؤگے رب تبارک و نے ہمیں اس کے اندر اتنے فائدے وہ ایک بزرگ تھے نا وہ دعا کرتے تھے یا اللہ کافروں کو لمبی زندگی دے کافروں کو جو <سلام> بھی لوگ سنتے وہ ایک دم چونک جاتے کہ کافروں کی لمبی زندگی میاں تمہیں پتہ یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہی ہے انہوں نے کہا جی وہ کیسے کہا کہ انہی کی وجہ سے ہم شہید بنتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم غازی بنتے ہیں کتنی ساری نیمت ہمیں رب تبارک و تعالی وجہ سے عطا فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جہاد جو تمہیں ناپسند لگ رہا ہے وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہے وہ شب اللہ میں کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ ہی تمہارے لیے بطر ہو وہی تمہارے لیے شر والی ہو یہی ارکتبارک وہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آخر اسلام میں بہت ساری چیزیں بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول کر لیتا ہے لیکن وہ چیز دیتا اسے قیامت والے دن جنت میں ہے کیسی بات ہے کیا مطلب وقت مجھ سے اجرت فرماتا ہے تو یہی تعالی نے کہ بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ تمہیں جو چیز پسند ہو وہ و شر وہی تمہارے لیے شر والی ہو واللہ یعلم وانتم لا لالمون اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے تو میں بس میں نے تمہیں کیا دیا جہاد کرو تو تم کرو اسی جہان جہاد کے ساتھ تمہارے دین کا قیام ہے اسی جہاد کے ساتھ ہی تمہاری ہر چیز قائم ہے تمہاری عزتیں قائم ہے تمہارے کی خواتین عزت کے ساتھ بیٹھی ہیں اسی جہاد کی برکت سے اللہ و تبارک ہوتا اعلیٰ سمجھنے کی توفیکر